اللہ نے فرمایا ولی تمنا ابدن کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بِمَا اس وجہ سے قدمت جو چیز ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہوئی ہے اللہ علی ممبالمین اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے کیونکہ پتہ ہے کرتوت کیا کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ حضور اقب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت بھیج دے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بدوا نبی علیہ صلاۃ علام کے لیے کرنی اس کی پاداش میں خود ہم پہ عذاب آ سکتا ہے کبھی بھی یہ آئیں گے نہیں مقابلے میں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بدوا کوئی بھی تفسیر لے لی جائے اللہ نے کہا ابدا کبھی بھی ابدیت کا لفظ جہاں جو استعمال ہوا ہے نا یہودیوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی بھی یعنی اپنی زندگی میں یہ اودیت سے مراد قرآن کبھی کبھی استعمال کرتا ہے جیسے یہاں ہیں ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ وہ جو بھی جو بھی اس وقت مراد ہوتی ہے جیسے زندگی بھر وہ مراد ہوتی ہے